دوست آج اس میں رنگیر اور فرنگی فطروں کو ظاہر کرنے والی بیان کرنے والی نظم ابلیس کی مجلس سے شورا سادی اور آسان شرح پیش کی جاتی ہے سبحان اللہ انیس سو چھتیس کے اندر علامہ رحمہ اللہ نے اس نظم کو محروم کیا دیا دیا دیا. <تصفح> <تصفح> یعنی اس نظم کو لکھا تھا ابلیس کی مجلس آپ نے اپنی ناشی کے بیانات کے اندر اس کا نام خطرہ سنا ہوگا کچھ اشار بھی سنے ہوں گے لیکن آج انشاء اللہ آسان لفظوں میں پوری نظم کی شرح پیش کی جائے گی ابلیس کی مجلس شورا کے الفاظ پر آپ غور کریں یہ عنوان یہ سرخی اپنا مطلب خود بنا, بتا رہی ہے کہ اس کے اندر اقبال نے فرضی شیطانوں کی مجلس شورہ بنائی ہے فرضی جس کے اندر حضرت ابلیس بڑے جو ہیں جن کا ابلیس نام ہے وہ صدر محفل ہوتے ہیں اور پانچ مشیر ان کے وہ جمع ہیں پہلا خطاب اس محفل اور مجلس کے اندر حضرت رلیز کرتا ہے دوسرا خطاب پہلا مشیر کرتا ہے پھر تیسرا چوتھا پانچواں پھر آخر میں صدارتی خطبہ حضرت رلیز ارشاد کرتے ہیں یہ ایسے شاعرانہ بے مقصد نظم نہیں ہے بڑی پر مغل نظم ہے بڑی با مقصد نظم ہے اور اس نظم کے اندر اقبال نے یہودیوں کے سرمایہ دارانہ نظام کے فتنے کو بیان کیا ہے. پھر سرمایہ داری نظام کے لیے جو دنیا میں دوسرے نظام خطرہ بنے ان کو بیان کیا سرمایہ داری نظام کے لیے خطرہ بننے والا نظام کارل مارکس وہ بھی یہودی تھا اس کا اشتراکی کمیونزم نظام کا نام آتا ہے یہ سرمایہ داری نظام کے لیے خطرہ بنایا پھر اشتراکی نظام کے لیے مقابلے میں یہودی نے ایک اور کھڑا کر کھڑ دیا اس کا نام ہے فاشت نظام فاسٹ شین کے ساتھ اب پتا نہیں اس کا انگلش میں کیا جمانا ہوتا ہے فاشت. فاشت نظام پھر آخر میں شیطان بڑا کھڑا ہوتا ہے جو مشیر حضرات ہیں اس کے وہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے سرمایہ داری نظام آپ کا اپنی جگہ پر بڑا مضبوط اور مستحقم ہے اور اس کے نتائج سارے ہمارے ہاتھ میں ہیں یہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے لیکن آگے جو خطرات ہیں دیکھو وہ فلانا نظام اشتراکی اشتراک کی برکاشت وہ او او او او او او اشتراکی نظام جو ہے نا وہ سرمایہ داری کے مقابلے میں اٹھا تھا وہ بھی یہ کر تھا سمجھ نہیں آئی پھر فاسٹ کو اٹھانے والا وہ بھی جو تھا وہ مسولینی تھا اٹلی کا کیا تھا اس کا نام مسولینی مسولینیم سین واؤ. لام یہ جی وا مسولینی وہ بھی تھا یعنی شرارتیں ساری جو ہوتی تھی تو مسولینی کا نظام فاسٹ آ گیا وہ اشتراکی کے مقابلے میں یعنی وہ جیسے ہوتا ہے نا تا. تاش کے پتے پہ پتا تو سرمایہ داری نظام کو توڑنے کے لیے اشتراکی آیا پھر وہ بھی یہی نے تیار کر دیا یویوی کے نظام کو اس طرح کے نظام کو توڑنے کے لیے فاسٹ نظام وسولی نے تیار کر دیا سرمایہ داری نظام کے لیے اشتراکی نظام خطرہ بن گیا اشتراکی نظام کے لیے فاسٹ نظام جو ہے وہ ہلاکت بن گیا دیا. لیکن ابلیس صاحب آخر میں صدارتی قربے کے اندر یہ بات جا کر واضح کرتے ہیں کہ مجھے نظام سرمایہ داری نظام کو ختم کرنے کے لیے یہ جو اشتراکی نظام ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور جو ہمارا دوسرا فاش نظام ہے وہ بھی اس اشتراکی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے اور وہ بھی ہمارا ہی ہے اس سے بھی ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے یہ نہ سمجھنا کہ وہ خط... اس کو ختم کر کے سرمایہ داری نظام کو کوئی نقصان پہنچا دے گا ہمیں اس سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں اگر خطرہ ہے تو صرف اسلام اسلامی نظام سے یہ حضرت ابلیس آخر میں صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں گے وہ آپ سنیں گے ہاں جی تو سب سے پہلے پہلا کتبہ جو ہے وہ بھی ابلیس کا ہے اور آخری کتبہ بھی اور درمیان میں مشیر حضرات سمجھ نہیں لگتا یوں ہے کہ اقبال نے یہ فرضی مجلس مشاورت جو بنائی ہے نا ابلیس کی یہ جو ہدی مجلے سے مشاورت ہے اس کا نقشہ انہوں نے اس طرح پیش کیا ہے اور کیونکہ وہ سراپا ابلیس اور ابلیس کی اولاد بیٹھے ہیں اس وجہ سے اقبال نے ان کی مجلس مشاورت کو جب فرضی کہانی بنا کر پیش کیا تو نام دیا ابلیس کی مجلس شورا جس کا ہمارے دیسی لفظوں میں یعنی شورہ نہیں میں دیا کیا گیا شور دا. سرمایہ, دا سرمایہ داری نظام کا خلاصہ یہ سرمایہ داری نظام کا خلاصہ یہ ہے کہ چاند لوگوں کے ہاتھوں میں سرمایہ ہو باقی سب ان کے دس نگر متا وہ ان کی تقدیر دین ایمان عزت جس چیز کے متعلق فیصلہ کریں وہی کریں وہ سب ان کے محتاج خدا بھی وہی رسول بھی وہی سب کچھ وہی بن جائے یہ سرمایہ دار سرمایہ دار نظام جو ہوتا ہے نا اس کے لیے دولت یہ بہترین مراکز پینک ہوتا ہے جن کے ذریعے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں دولت سرمایہ آتا ہے اور بینکاری نظام کو کامیاب کرنے کے لیے یہودی کی مجبوری ہے کہ جتنے جرائم پیشہ لوگ خصوصاً مال کے متعلق جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کی سزا نہیں ہونی چاہیے تاکہ لوگ گھبرا کر مال سرمایا بینکوں میں جمع کرنا کسی وجہ سے لوگ دیکھو کیوں باہر نہیں رکھتے گھروں میں مال کیوں نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں بھائی اگر رکھتے ہیں تو چور لے جائیں گے چکر مجبوری ہے ادھر رکھتے ہیں تو ادھر رکھیں گے تو ان کے ہاتھ میں آ جائے گا لہٰذا ان کی مجبوریاں خنزیروں کی کہ وہ چور اور ڈاکو کو آدھات کریں ان کو سزا نہ دیں اسی وجہ سے چور کا ہاتھ کاٹنا بند بند ہاں یہودی کی موت ہے چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ڈاکو کو سزا مل گئی چوری ڈکی تھی بند ہو گئی مال بینک میں جانا بند ہو جائے گا جب مال بینک میں جانا بند ہو جائے گا تو ان کے کے ہاتھ میں کیسے آئے گا وہ لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کیسے کریں گے لوگوں کی تقدیر کے مالک کیسے بنیں گے فیکٹریوں میں اور ہر مطلب ہے کاروباری مراکز کے اندر کیسے لوگوں پر قبضہ جمائیں گے اور ان پر ناجائز پابندیاں عائد کریں گے یہ سب کچھ ماش اور ٹوکر کے پیچھے ہوتا ہے اور وہ کسی کے بچے نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوتا ہے اور چاند لوگ وہ سرمایہ چاند لوگوں کے ہاتھوں میں اور وہ چاند لوگ انگریز کے ہاتھ میں یہ سرمایہ داری نظام کا خلاصہ ہے سمجھ آ گئی اشتراکی نظام آ گیا, وہ بھی یہودی کا ہے یہ بھی یہودی کا ہے سرمایہ داری نظام یہ برطانیہ کا یہودی ہے جو وہ ہے اشتراکی نظام اس کے مقابلے میں توڑ کے پھریں اگر کوئی پھرے کوئے کا اور نکال نکال اگر اس ایک سے نفرت کھائے تو ادھر پھنس بھنسے سمجھ نہیں آ رہی بات کو سمجھنا ذرا مختلف جال بچھاؤ ادھر سے پرندہ نکلے تو ادھر سے نکلے ادھر پن سے ادھر نکلے ادھر سے جال جال وہ ہے کارل مارکس یہ روس کا تھا یہودی اس نے اس طرح کی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی لوگ کمائے اور حق سارا حکومت کے ہاتھ میں جائے وہ روٹی کپڑا اور مکان بٹو والا پکوان والا جن کا پیغمبر بھٹو ہے نا تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے پیغمبر جو ہے نا اس کا خدا وہ روس میں ہے جی جی تمہارے پیغمبر کا خدا کیا ہے یہ بھٹو والی ویسے تو کا خدا سارے یورپ میں ہے سرمایہ داری نظام ہے تو ہو بھی ادھر کا لیکن یہ ہے کہ یہ یورپ سے باہر ہے روس یورپ سے باہر ہے تو یہودیوں کے اب وہ جب نظام اٹھانا پیدا کیا تو اس نظام کے ساتھ اٹھنے والے جو جٹ تب جاتا نا اور مزدور تب جاتا کسان تبکان اور مزدور محنت کش طبقہ یہ اٹھا اور انٹرنیشنر معایہ داروں کو مارنا شروع کر دیا کروڑوں ماروڑوں لاکھوں قتل ہو گئے ریری پہ وہاں ہوگا آخر انہوں نے جائیدادیں وغیرہ جو سرمایہ داروں کی پر قبضہ کر لیا یہ روس میں انقلاب اشترا کیا تھا کس کی تاریخ سے کارن مارکس بول بول بولو کارن مارکس کی تاریخ سے ملا طبقہ تو ہمارا یہ گیارہویں اور بارہویں کی قصوں میں مصروف ہے نا دشمن کو دیکھو وہ کس میں اور ہمارا ایک واحد اقبال ہے جو تو لگانے میں لگا ہوا ہے یہ جو لنگر خانی ٹولہ ہے لنگر خانی ٹولہ جان تو کس کو کہتا ہوں میں یہ برادر سر یہ کون سا دم کا ہے لنگر خانے وہ بولو مرو لنگر خانے لنگر کو کہا ان کی ساری چکر اور سطب پھل جو ہے وہ لنگر پہ مشروب مشروب کیا مقام کیا بلندی فکر ہے تو وہ اقبال جو میرے آخر نامدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جاسوس ان میں چھوڑ رکھا تھا چل چل کدھر لگے ہو اور تو کیا کام کر تیرا کام یہ ہے کہ ان لینوں کے فتنوں کو سمجھ سمجھ سمجھ اور مسلمانوں کو خبردار کر کے کہاں سو رہے ہو نیند میں سو رہے ہو ظالم کچھ تو سوچو دشمن تمہارے متعلق کتنا گہری سات میں مصروف ہے اور ہما وقت تمہیں ختم کرنے کے لیے یہ سوچ رہا ہے تم بڑا گھر تمہارا کوئی گیارہویں پر لگا ہوا ہے کوئی کہتا ہے حضور آزن ناظر ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہے کوئی کسی مسئلے میں کسی مسئلے میں وہ کس مسئلے میں ہے وہ تمہاری سیاست حکومت اور تمہاری زندگی باغلور اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں اور رکھنا چاہتا ہے مختلف طریقوں سے اور تم ایک دشمن کے باغلور کو دشمن کے ہاتھ سے آزاد کرانے اور چڑھانے کی سوچ بھی نہیں سکتے کیا بڑا ہوا کتنا ہو سمجھ نہیں آئی آواز بھی بن گئی صحیح نہیں ہونا پڑھائی صحیح ہونی اس طرح کی نظام تو تھا حکومت والوں وہ بھی شتا نہیں اس طرح کا بٹو وہ دونوں نظام نام سرمایہ نام داری ہو یا اس طرح سرمایہ عوام کے چاند ہاتھوں میں عوام کے چند سرمایہ دار ہاتھوں کے ہاتھوں میں ہو یا حکومت کے ہاتھوں میں دونوں کا مقصد یہ ہے کہ عوام کا غیر اللہ کے غلام رہ یا حکومت کے یا سرمایہ دار بات سمجھ آزادی کی زندگی بسر رکھا پھر کا دین ماں عزت مار جان مار جان یا حکومت عرب عرب مار مار مار مار جیز جیز یا صرف کما رہے ذل اخبار ہو سال بھر بیان کریں گے میں سناتا ہوں اس کا توڑا گیا فاصلہ پیش کیا روم کی حکومت رومت برا Reproduce. ان کا دار حکومت تھا تو مصولینی نے پھر یہ اس کو اشتراکی نظام ختم کرنے کے لیے سر اس نے کہا کہ یہ آخر میں اسلامی نظام ہے اسلامی نظام میرے بھائی ہے نہ یہ سرکاری ہے نہ سرمایہ داری ہے نہ یہ اشتراکی ہے نہ کسی واحد طاقت کا ہے یہ اللہ شاہ نو کا نظام ہے اس میں کوئی کسی کا غلام نہیں ہوتا نہ حکومت کا نہ سرمایہ داروں کا نہ کسی اور اللہ کے بندے صرف اللہ کے بندے بن کر رہے ہیں حکومت ان کی خاطر ہوتی ہے فاروق کی آزاد مالک ہونے کا ادھر کوئی سوچ ہی سکتا مالک اللہ اللہ خالق اب سمجھ آ گیا مزید وضاحت مزا تھا بال بال پانی خلاصہ سمجھ آ گیا نا یہ خلاصہ نہ سمجھاتا تو یہ بالکل بےکار ہو جاتا سارا بیان بےکار ہو جاتا ابلیس صاحب کھڑے ہوتے ہیں سر شاف کرتے ہیں یہ منا کا پرانا کھیل یہ دنیا ابلیس کہہ رہا ہے شیروں سا کہتا ہے یہ دنیا پرانا کھیل ہے نا سرگال پان آگ پانی ہوا پٹی کا پرانا کھیل ہے نا یار یہ جہاں اور کھیل اس کو اس وجہ سے کہا ہے جیسے کھیل ناپائیدار ہوتا ہے اسی طرح یہ زمانہ یہ گھٹیا دنیا ساکنا نے کی تمنا وہ کہتے تھے ہم یہاں مرمس سے رہے اور یہ یہاں پر آ گئے انسان دون کی تمناؤں کو خون ہو گیا پوری نہ ہو سکے برباد ہو گئے اس کی بربادی پہ پیار جاتا ہے وہ کارسار جس نے اس کا نام رکھا تھا بنا ہے نا مجھے چل چلتا ہے کس زمانے کو برباد کرنے کو آمادہ ہو گیا جس جس رات نے اس کا نام کا میں نے دکھلایا کو حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے ملا کہتا ہے وہاں پر نبی وراثت پہنچ گئی اقبال بتاتا ہے میں بتاتا ہوں تو ادھر کس کیس پہنچ گئی میں خواب دکھا دیا کہ تو کا پوری دنیا میں نے بند میں مندر کر کہتے, کہتے ہیں ان کے تھا دکھلا کر کہ تم حکومت قائم کرو اور حکومت ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر تین کا کوئی تعلق نہ ہو میں نے مذہب, مذہب, مذہب خواب آ رہا ہے یہ بات میں رکھتا سید صاحب اسلام آئے اور جائے یہ کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ تمہارے رسول ان کا کوئی دین نہیں ہے تو یہ حکومت یہ اقبال خود بتا رہا ہے کہ میں نے فرنگیوں کو حکومت کا خواب دکھلایا کہ بھئی حکومت بنانا ہے دنیا پر ایک تو دنیا پر حکومت قائم کرو دوسری کیا مطلب حکومت کا دین سے تعلق نہیں ہونا چاہیے ہر کسی کی مرضی ہے جی سمجھ آ میں نے لو کو سبق تقدیر کا میں نے کو دیا سربایا تاریخ یاد <تصفح> آپ بیٹے جو غریب لوگ ہیں ان کو میں نے تقدیر کا سبق دے دی دیا ہے تم اسی پر ہمیشہ اسی خیال میں اسی خیال, مبتلا اسی خیال مبتلا میں اور اسی بات میں رہو ہمارے ہاتھ میں تو تقدیر ہی اسی طرح ہے لہذا ہم نے کبھی آزادی کا نہیں سوچنا ہمیں صرف غلام کے لیے سرمایہ کار کا خدا نے پیدا کیا ہے ہم نے ہمیشہ سر دال دیا رہنا ان کو میں نے تقدیر کا سبق یہ تین وہی آئی تین آئی ہے کہ تیرے حق چل تک آزادی تقدیر نہیں بنا تین آزادی پسند کرتا ہاس لیکن غلامی یہ خدا کا دیا ہوا ہے غلامی کو رہنا یہ سبب ہے غراہم کا سبق نہیں رحمان اپنے بندوں کو آزاد رکھ کر پسند کر مار پایا غلام رکھ کر پسند کمال ہے خالق کا بندہ اور غلام بندوں خالق کا بندہ اور فرون کا غلام رہا ہے فرون بھی تو منی سے بنا ہوا ہے یہ بھی منی سے بنا ہوا وہ کون ہوتا ہے اس کو غلام رکھنے والا سمجھ نہیں آئی دیکھ لے گر سارے بچوں میں کہتا ہوتا ہوں نا کہتا ہوں ارے میرے بھائی انگریزوں کے ملک سے اللہ سب پھر کے آتے ہیں انگریزوں کے اندر سے اقبال پھر کے آیا انگریزوں کے اندر پھرنا بڑا کام ہے اصل کام ہے یورپ پھرنا آسان ہے انگریز کے اندر پھرنا سرمایہ داری کے بات کر گیا کہ میں نے مال ہم کہتے ہیں مالداروں کو سرمایہ داری کا جنون ڈال دیا جتنا سرمایہ ہو سکتا ہے ہو ہو لہذا اس کو خدا رسول دین ماں بہن کوئی شاید پروار نہیں صرف دولت فکر ہے تو دولت کی ہے وہی ماں لگ جائے داد بہن لگ جائے داد دولت ہے ڈال آتا ہے اس کو یہ میں نے جنون اور دیوانگی ڈال دی اور جو ان کے نوکر ان کو تقدیر اور محکومی اور غلامی پر رضا مندی ڈالا گیا سمجھ آ ابلیس صاحب کہہ رہے ہیں کون کر سکتا ہے اس کی آ میںگ لاوا ویکرمایاداری ادی جی اگ کے چلا رہا یہ کدو بج بھی کو جس کی شار ہوں ہماری آاری سے پلن کون کر سکتا ہے اس تک یہ ہے صدر محفل کا خطاب ختم ہوتا ہے توجہ ہے کون سا مشیر وہ کہتا ہے سر <تصفح> اس میں کیا شک ہے <تصفح> کہ محکم ہے <تصفح> یہ ابلی نظام لام <تصفح> وہ پیچھے جل یہ بھاری بار کی شارا کر رہا ہے اس میں شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلی جم ع <burning artists> وہ کہہ دیتے ہیں کہ پینٹ پہنو آج تمہاری پینٹ ذرا کھلتی ہے سو کرو تاکہ پیچھے سب نظر آئے وہ کہتا ٹھیک ہے سر آئے چاہیے غلامی گلامی کو کہتے ٹکر کے پیچھے ہر چیز بندہ پر لگا دے پانی کے اندر زندگی کے اندر پلان کا محتاط جو میری سارا میری ساری زندگی ہے اگر وہ دے گا مجھے رکھے گا تو میں گا ورنہ مر جاؤں گا یہ اسی آ عقیدے اور آزادی پتہ کب نصیب ہوتی ہے جب یہ سب دیکھا لینا کل کا موتر جب میں خود اور میں اپنا تن لیا میں اپنا اگا پیچھا دیا میں اپنا پی بہن دیا میں اپنا مان دیا خبردار مگر مکوا دیکھ دیا راک ماما بنے بیٹھا کیوں واؤ میرا ہے خدا خالق دے یہ اعتقاد یقین سے پیدا ہوتا ہے جب یہ آتا ہے تو بندہ آزاد ہوں سمے لگے اسی وجہ سے سن ہے چاہیے حاضر کے گرفتار غلامی سے بہتر ہے بے یقینی کیونکہ بے یقینی سے غلامی پیدا ہوتی ہے تو اقبال کہتے ہیں غلامی سے بے یقینی بہتر ہے انگریزی کتے انگریزے ہمرانے سوڑ لیں بے یقینی غلامی سے پتھر ہے تو سکولی کتے بے یقینی کا شکار ہے تو سمجھتے ہیں انگریز سے توڑیں گے تو کہاں سے کھائیں گے سانو یقین دولت لی بیٹھے یقین نہ ہوئے یہ تھبے لے کے آلہ تالا سریر تالا شریف خواہنے میں پتل خوشاب سے چٹو در گلام نظر ماریا جی آپ شاید شاید پہلا پہلا حضرت جی بہت اچھے دن ب دن سے غلام تر ہوتے جا رہے اور تمام تر جکڑ چکر بندی کر رہے ہونے روزانہ تم کو پتہ ٹھیک ہے سر oye oye aaj jehni ithe walne aa company de e thalle ne kal e utthe hone chahide the theek hai sir oye kal e itthe kyon hone chahiye kyon sir o jab tak hamara discipline hota hai teri behn nu khote lain teri maa da discipline te vadda لیکن نہیں انہیں مان وہ کتا سرمایہ داری نظام کا چیلا چاچا ہے اس کو گرو نے سمجھایا ان کا من خریدنا امرو سمجھو جا پہلا مشیر شاہ باغی کیا کہتے غلام لوگ غلام لوگوں کی نماز سے متعلق بتا Hey, al یہ آپ کا جو سرمایہ نظام ہے اس نظام نے ان غلاموں کو ایسی نماز بتا دی جس میں سجدہ ہے قیام آپ ان کے مقدر میں صرف سجدہ ہی بیٹے پیچھے سجدے میں بیٹھ پیچھے وہ پیچھے سے کما رہی ہے سے سجدہ کا کا کما رہا اچھا ہے ادر سے غریبوں کے مقدر میں سجود غریبوں کے مقدر میں ادر سے سجدہ ہی ہے ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام ان کی فطرت, فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ یہ ہمیشہ بغیر قیام کے نماز پڑھیں جس میں اٹھنا نہ ہو اللہ میں اقبال اشارہ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں ظالم مسلمان کی نماز سجدہ اگر رکھتی ہے نا تو قیام بھی رکھتی ہے اللہ تعالیٰ اگر جھکنا بتاتا ہے تو کھڑا ہونا بھی بتا رہا ہے اشارہ دیکھ اس کا اس سے لینا اشارہ دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلنا شان یہ نہیں تمہیں سمجھ دے رہا کہ ہم آپ سجدے میں رہو نہیں خالق کے سامنے سے میں رہو شیطانوں کے سامنے کیا خالد چوکوں کے رہو شیتانہ چوکوں کے رہو سمجھ میں بھی کیا خالق نے چوکوں کے رہو پاس آیا سب ہے یہ مشیر مولوی صاحب کوئی مشیر ہونا سرد ہمیشہ سجیے جتوں کسی کو نہیں بول ہزار دلی دے دے موڑ پیتی گلام لال پکا کر اپنے موسم جگہ کدی نہیں بولی چمپا بول گیا سونے دے اندر کی حال گلاما ہوتا ہے ادوریاں رہ پور نہیں سچی دس اج کل کے مزدور طبقے کا حال ایش سچی دس اگر, اگر وہ مکان بنا کی کی پہلے پہلے سوچ, سوچ ملے تو اب مرے سوچتا نہیں کہ حضرت فاروق اعظم کے دور حکومت میں زکات لینے کے قابل بندہ نہیں رہا تھا وہ کی رہا تھا نظام اب بتا جب زکاط لینے کے قابل کوئی نہیں رہا تو پھر آ رہے بھی ہوں گی اور پوری ہوتی بھی وہ کہ محنت پیرا لبی جنہ تھا ہراون کے آگے ہر طاقت شیطانی طاقت کو کل کل کے آگے کل میں سرمایہ داری نظام کے ٹکر پانی کے ساتھ ہمارے غلام اور ٹٹو بن گئے وہ ہمیں حق کہنے کے بجائے اللہ اکبر وہ کہتے Yeah, Rabbi! کیا سرت اسا مسلسل کوشش کر کر کے پیر صاحب کرب نو بھی آفسانہ آلیا فلانا شریف سجادہ نشید وہ بھی ہمارا آج چیلا <تصفيق> میرے حضرت صاحب صدر میں بات نہیں ہے وہ صاحب لیکن مراد دادا تمہارا مرضی تمہاری پر چل رہا ہے اور جو ملہ صاحب ہے وہ بھی ٹر گئے چلے گئے آپ ہے وارث سبھیوں کے ختم ہے آپ شیطانوں کے وارث ملہ رہ گئے حضرت صاحب بچے آپ نے ہمیں بنا لیا بولوں بولن تو باروں تب ہم مشرت کے لیے موضوع یہی افیون تھی تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی جون تھی سے کچھ کم سے نہیں علم کلا مسلا کا بال علم بڑے رکھ ہے علم کلام لو مسئلہ آ گیا کہ ذات و سفات کے مسائل جب چھڑ جاتے ہیں نا تو قوم اس میں مصروف ہو جاتی ہے اور ملوکیت والے جو ہے نا شجاتی وہ آ کر ہم تو قبضہ کر لیتے ہیں ایسے مسائل میں نہیں چھڑ پڑنا چاہیے قوم کے ہاتھ قوم کے ہاتھ میں جباتا ہے فلسفہ ذات و فلسفے چھڑے نہیں غیر مسلط ہو جان گے چھان گے چار بشر جگڑے جگڑے پچڑا یہ چران جسل آ اسلے یہ لاگ لا سمجھ نہیں لگی نہیں مرو لیکن قربان جاو سر صاحب آئے نی زین کدھروں کا کدھر چپ مارے وہ کدر گیا پتلے رور مشرے گا گلابر گیا مطلوب کر رہا فکیر کدھر کروالی کا ذکر بھی کر ورنہ کب سے کچھ کچھ کم تر نہیں ہے آئے کلام وہ کہتا ہے مشرقی لوگ کوالیاں سرانے بڑے آشک نے رب لا پتا رب لا پتا اقبال آتا ہے آتا ہے گل یہ بشرکی لوگ نے نا چلو ابلیس پہ آتا ہے ابلیس کا پہلا مشہور پہنتا کیا مشرقی لوگ یہ سازالیا ہوئے میرا بس چل پیر جیڑے پوالیاں میں بیٹھے ہوں گے مار مار چھیتر بھا پا ظالم ساری شری مستفا سارا دین، سارا ختم کر کے جا جی قوالی کبالی دسن دا مطلب ہوں اپنا درویش اپنا درویش اپنا ہی فکیر ری لاک درویش ہونا چار شیرا روپے میں یہ کبال نہیں دلیل پنڈی والے نام میرے نہیں شاید کسی تھانے ہوئے یہ کابل چھپی سی افغانستان اے جڑی کتابیں سامنے جو بدھ امر بائی مان کو پتا نہیں اپنے کسی درویش نو میں آنا آنا ادے آنا یار پہ شیر شران یہ مطلب تو نہیں تریقہ کمالی والا یہ آپ کوئی, کوئی, کوئی مطلب سجدا یہ لال پیدام آپ شریعت امام نے نبی واحد شریف لکھن والا حضرت معاوج میں بولو سارا پوری کتاب تو اپنے جیسا بشر کو کہ بشرے سے لوگوں نے ہاں باہر ہاں بندگی یہ صرف اللہ تعالیٰ دے محبوب آج جیت بندگی دے رہا رہا رہا. کتاب ایک ایک ہے روزی اللہ تعالیٰ دربار قبضہ کون کی سکنے سامنا قبضہ مانی ہے اسے تو قوالی ہے ہےسا 270 اه 270 دو واقعیہ کاتب وہج خود, خود معاویہ کو لکھا فرمایا دربیشن کدی کدی رو گان کے نماز نے سوفی ملاٹے حج مشیر کہہد پیا پہ ہوں طواف حج والے پاس تو ہے تواف حجی کہاں ماں اگر بات تو کیا ہے تواپ حجی کہاں ماں اگر بات شیر کہتا ہے مسلم مسلمانوں کے اندر اس سرمایہ کاری دور میں طواف بھی ہے حج بھی ہے لبے لبے کشور بھی ہے لیکن مسلمانوں کی وہ تلوار جو ہما وقت جہاد کے اندر ننگی رہتی تھی بے نیام رہتی تھی انسانوں کا روڑے اوڑے ہمیں خون روڑنے کے لیے روڑنے کے لیے نہیں ہمارا ہا سیانے آدھے مردہ لبا پہ دس رہا میں ہاضر ہیں رہا پتہ نہیں کیا رب نو سمجھے ماسٹر آ حاضری ل نے ربر ادھر لگن ڈی ہے ورنہ ہے جی امید تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے تو اس کو تو خبر پہ رہا ہے میں حاضر ہوں وہ تو وہ تو سب کو جانتا ہے کون حاضر ہے کون غائب ہے جڑا اتنے آنکھ حکم میں اس کا مطلب یہ ہے حکم کا سفر کر کے باقی حکمت بھی دا پتر حکم سننا ہی نہیں چاہتا حکمر لبا آ میرے حکم میرے پرمات ہاج کر کے اوندا ہے اون دے اگے خدا رسول دی گل کو سنا دے تو دعائی خدا اے اور سن اوے کیا کر ان الحمد ਦਾ ਵਨ ਨਿਯਮਤ ਲੰਗ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਤੇਰਾ ਬਾਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਤ ਉਥੇ ਵੀ ਹੈ ਅਦਗਾਬਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਥੇ ਅਦਗਾਬਾਲ ਦਾ کسی کا سب ت سعودی اگے دے قبضے انہوں نے کتے کا پوتلا چونا پوڑے ربي الله تعالى انگریز نظام اپنا تانتی ڈال تس تھانے ہر پاس تیرے رب نال کرتا ہے نظام تھی نظام اگریز کا چلا ساری نسل ہے بار بار جو توڑنا پیا مربانی کلمہ چھوڑو پھر اسٹا اپنا باری آپ فرمایا ہو کلمہ پڑھایا جاتا ہے مسلمان پڑھانے पर والا ہوتا ہے اور منافق سے چھڑایا جاتا ہے منافق سے چھڑایا جاتا ہے آری مہربانی مگر جی میں سب نے کیا تھا منافا نسی کوئی قیامت مت پگ سمجھ آ گئی ہنگام باقی مسلمان دا جہاد کس کی نوبی ہے یہ فرمان جدید کس کی نوبی ہے جہاد دور میں مر مرے مسلمان مر مر پر حرام آخر جی نواں نواں نواں حکم جاری جی ہو گیا وہ مسلمانوں کو جہاز ہرام کا پھر جہاد کرے مسلمان کے ساتھ مسلمان صرف مرنے کے لیے بن ہے مارنے کے لیے نہیں پہلے مشیر کی تقریر ختم ہو گئی بتا دیا کہ سر میں آپ کے بالکل ساتھ آپ نے جو کہا اپنے سرمایہ نظام کی جو تعریف دی ہے وہ بالکل میں مانتا ہوں بہت اچھا نتیجے بہت اچھے ہیں یہ سارے نتائج میں نے بتا دی ہے بتا دوسرا مشیر اٹھتا ہے تقریر وہ چھوٹی چیز دو تشریف لاتے ہیں چھوٹے سے کمڑے صاحب خیر جمہور کا جہاں کے دادت فتنوں سے نہیں ہے با چھوٹے صاحب کو رہ لگا لگتا ہے پہلے مشیر کو دوسرا اٹھ کر کہنے لگا کہ جہاں نے ایک شیطانی نظام کا ذکر نہیں کیا لگتا ہے آپ جہان کے تازہ فطروں سے بے خبر مربر کو سمجھا یہ جو جمہوریت ہے یہ بھی تو ایک ہمارا شیطانی نظام ہے آپ نے پیچھے اس پر تک نہیں کیا لگتا ہے آپ بے خبر مر شرحب میرے ساتھ بھائیوں نے کر رہا سن وہ رہی سنگا صحیح کلیجا کوٹا تو لگ رہا ہے سن یہ جمہوریت جس کے ہاتھ میں کاوی ہے پرانی ہے نیادی ہے ملا ہے باپی ہے شیعہ ہے برلر ہے لنگر خانی ہے سارش کاری ہے وہ کیا ہے جمہوریت اس نے کہا حضرت جی آپ نے جمہوریت کا ذکر نہیں کیا لگتا ہے آپ کو تازہ فتنوں کا پتہ نہیں ہے یہ ایک نیا تازہ فتنہ ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے اس کا آپ نے ذکر تک نہیں کیا ہوں پہلا مشیر کی خیرت اٹھی انہوں نے آخیا یہ کیا مجھے پتا ہی پہلی مشکل آ گیا سٹیج فرد رات وجہ اچھا کہتے وہ کہتے ہیں جو پہلا مشین پھر اٹھا انہیں لگتا ہے آپ تازہ فتنوں سے کوئی خبر ہوں کون کہتا نہیں ہوں میں بتاتی ہے تو جمتے نے یہ گلا کر پاگلو گئے ان ایک بادشاہ بادشاہت کا ایک پر جمہوریت کا نام شاہ شاہ پوری مینو یہ تو دکا دا خطرہ یہ سرما ہی نظام مطلب لیکن ذرا عوام کو بھی خبر ہونی چاہیے نمائندے کیا یہ شیطان کی حرام دادا انسان اور شیطان کی پیوند سے پیدا ہوئے کیسے پیدا ہوئے پیوند سے اللہ کا اقتال کر رہے ہیں تھوڑا کہہ رہا ہوں یہ دیکھو ہم نے کو ذرا اپنی پہچان آنے لگی اور جمہوری لباس پہنا دیا لو جی تمہاری حکومت ہے حکومت ہماری ہوگی دلانے والے تم ہوگے گے لہذا نام تمہارا دیں گے تمہاری حکومت ہے چھری اثا پھیراں گے تری لے کے تاٹے تک پھیرا گے جد فرے گی سال چلا کلا یہ پچھلا چلا کہ سچ ہے کہ موسیقی موسیقی موسیقی موسیقی کی کہہ رہا ہے پتہ نہیں میں کا کلام جو ہے نا وہ منتظر بےچارا پڑا ہوا تھا ماروں میں یار کوئی آئے گا ہاتھ جھاڑنے پھونکنے کے لیے جا کے چپ لکھ گیا لکھے ایمان نہ کر شاہی کو پاندے. وزیر خطی. کی حکومت یہ بال سب جاننا اور بات وشال یہاں پر لگا کفن چور کا بیٹا بیٹا تھا بےچارے کا لے جگر تو اس نے کہا مرنے کے وقت بیٹے نے کہا ابو جی آپ مر رہے آپ نے کام جو کیے ہیں سب سے پتہ ہے تمہیں بھی پتہ ہے کون تیری تعریف کرے گا ہر کسی نے لانچ کرا کفر مرد رہا چن آخیا میں کفن لوگ جدو بردے کا کفل نہ دفل پا سا ٹوٹا جہاں بھی جا کے اپنے پوچھا تاریف ہو گئی ایس ملک کے مہاما کی تاریخ ہو گئی ہال yes, کی تاریف ہوتی سب ماضی کی ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس تم لکھ کرنا شروع کراج تو ڈنڈا دن چ پتا ہے لے ہاتھوں نے نہ پڑھا کجر بچے نہاری کی حقیقت اور <سؤال> یہ و سلطان پر نہیں ہے جو بادشاہی بادشاہی کاروبار ہوتے ہیں نا کیا حقیقت ہو رہی نہیں چاہیے کہ فلانا بندہ ہوئے نہیں کام وہی رکھو وہ لوٹ مار اپنی اپنی شہنشائی وہی رکھو کوئی بات نہیں اگر ایک کی بجائے دس بیس یہ پوری اسمبلی وہی کام پکڑے گی تو پھر یہ وہی بات فرق اتنا ہے وہ ایک اور جو زیادہ سمجھ نہیں لگی لے اچھا سمجھ نہیں آئی بھائی تو یہ بادشاہ اور سلطان کے وجود نہیں چاہیے یہاں پر یہاں چاہیے چاہے گیت بادشاہ ہو چاہے دس بات ہو مجلسی مل رہی مجلس, مجلس سمبلی ہو پوری ہوئی یا پرویش کا دربار ہو جو ایک بادشاہ ہوتا ہے ارے بادشاہ اس کو کہتے ہیں جس کی نگاہ دوسروں کی کھیتی پر ہو کہ की جی جمیل کی دکان دودھ کی پلا پچھلے بازار کے اندر ہے بندے بھیجو کتنا कितना رہا اب بہانا अब ہاں بھائی لسنس ہے چلو بارہ ہزار لوگ ہاں بھائی یہ سفائی نہیں کی سفائی کا پورا بندوبست نہیں ہے اس کے لیے بھی ہمارے بندے آئے لون کی تنخواہ ہے بھائی ہزار طریقے سے اصل کام ہے صرف کمانا دوسروں نے ہے کھانا ہم نے کتنی مانگ کے بچے صرف کھانے کے بہانے کے لیے بادشاہ کو کہتے ہیں کمائیں گی دنیا اور کھائیں گے ہم وہ چاہے مجلس وہ چاہے اسمبلی ہو چاہے ایک ہو چاہے تین سو ساٹھ سور ہوں جڑے یہو ہی زین رکھ کے آن یہ کمان گے پہ آپ وہ بادشاہ ہے بس یہ ساری بات ہے ہوں بادشاہ دا مطلب سمجھے اور بادشاہ کی پتا لگا جہاں سورا کا سمجھ نہیں لگی وہ کہم چادشاہ نہیں ہوں امیرنی خلیفا رب خان نائب نظر سلطان کی نظر دوسروں کی کھیتی پر بابے اور نگرانہ جانا گے ایڈا موبائل فون کارڈ پاؤں نے بابے نظرانے دربار سے نظرانہ پاؤنا شرط ہے پترا زرداری سے پاؤنا یہ اہم تھا میس ہوئے تو نے کیا نہیں مگر پانچ سال تک چیخا کٹا کہ نہیں لکھ دم کریے ایک دم کرمہیت کے پہلا مشیر دوسرے کو جواب دے چکا تیسرے مشیر کی باری آ ہے کیا رشیشا نہیں یار سدرے میں تو کوئی نہیں وہ صدر ہوئے یہ مقام کسی بھی سدارت تیسرا منشی رہے باقی تو پھر کیا شہارت او کا داری نظام چک کے پراپ نہیں روٹی کپڑا تیسرا مشیر اپنی وہ جو میں کتاب لن مارکس کی ایک کتاب تھی کیا نام تھا اس کا بڑے ہوئے وہ کلیم ہے بے تجلی حضرت مورسا علیہ السلام کو تجلی حاصل ہوئی رب العالمین کی لیکن وہ کلیم ہے بغیر تجلی کے وہ شیطان کہہ رہا ہے وہ مسیح ہے ہے بے حضرت کیونکہ یہ عیسائی ساٮٔبا یہود اثارہ کی گفتگو ہے نا اس وجہ سے کے پیغمبروں کا وہ تو وہ علیہ السلام صلیب پر ان کے عقیدے کے مطابق تو سولی پر چڑھ جانا تو وہ سولی پر چڑھنے والے وہ تو مسیح سے یہ مسیح ہے لیکن سولی کے بغیر ہے یہ کار مار جو ہے پیغمبر تو نہیں لے کے بغل میں کتاب رکھتا ہے وہ سرمایہ جس کے اندر اس نے اس نظام پیش کیا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان اور کما کر حکومت کو سمجھ نہیں لگی ہو سکا کیا بنے تھا واسطے حساب قیامت دن بڑھ کے اٹھ رہی وہاں سرمایہ داران برکڑ اور کیا ہوگا کبھی آج کا بھسا تو ہے وہ شناب تناب کے اندر سے غلام اٹھے سر میں دار ہو سر تو مزدور غلام میولہ ڈر نہیں جی تیسرا مشیر پیار چوتھا کون چوتھا تسلی خبران لوڑ لو چپ چپ چپ چپ او دے واسطے بھی اس کے روں مکل کوبرا کے ایوانوں میں دے آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خاص ہو گیا تیسرا مشین چوتھی نے وہ تیسرا فی الحال کو نقصان پہنچانا پرنگ یہ شاسپ کو بے رقام کرنا یہ بھی تو ہماری ہے سمجھنے لگی اچھا پانچواں مشکل کون سا نے گل کی اور اسی طرح کسی اور کی واقعہ اور قصے میں نقل کر کے بیان کرنا چاہے وہ فرضی قصہ ہو یہ بزرگان دین سے بھی منقوب ہے بس نو کے اندر بھی ہے توتے بھی قصل سمجھ نہیں آ رہا نا بار ان کی نقل کر رہا ہے آخر آدم کی حکرت کو ایسا تو سمجھتا ہے وہ تو خدا بھی نہیں آپس میں کہتے ہیں کہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں خدا نہیں جانتے کام تھا جن کا تقدیس و تسبیح بھی ہوا تیری غیرت سے اب تک شرمو شرم سار پانچواں مشید کہتا ہے حضرت سے مخاطب جناب کی غیرت کی وجہ سے فرشتے شرمسار ہے تو نے سجدہ نہیں کیا انہوں نے گھر غیرت دکھائی میں چک جا وہ شرمندے گھر چہ گرچ ہے افرنگ کے ہے اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے حضرت جی گل ٹھیک ہے سارے فرقی کس کے مرید حضرت بلیس کی پانچواں مشیر کہہ رہا ہے کہ سارے فرنگی جادوگر جنہیں ہیں وہ جناب کے نے لیکن مجھے ان فرنگیوں کی فراست پر اور باطنی نگاہ پر اب اعتماد نہیں آتے کیوں جی وہ یہودی فتنہ وہ روح ہر قباہوں نہیں کو ہے اس کے جنو سے تار تار وہ مزدور سے محنت کا شاندار سے جنور محنت یار شاید کر مار کیا کہ نظام لے کے آئے ویت ہو رہا ہے ہم سر شاہی کتنی سرحد سے بدلتا ہے مزاج روزگار کہاں کوا جنگلی کوا کہاں شاہین اور چرگ یہ کوا جنگلی شاہین کا ہم نشین بن کمال ہے کیسا عجیب نظام دیا کہ مزدور اور سب برابر سرمایہ دار تو کہا ہے نا شاہین اس میں اور اس نظام میں کیونکہ مزدور کو اس کے برابر کیا جا رہا دعوی ہے مدابر برابر مدابر کرنے برابر کا کمال یہ کا شکتا ہو کر مساطے پر جس کو نادانی سے ہم سمجھے ایک مشتار تکمانا گئی کتنے پہنچ گئی تھی گل بادشاہ جا کے بدلنے سارے ہیں اس کی تاریخ سے جو کارن مارتا اس میں مزدوروں کی چلائی ہے میرے آپ کا وہ جہاں زیرو زبر نہیں کو ہے جس جہاں کا ہے فقط تیری سیات پرمدار حضرت ابلی صحیح جس جہاں کے عام سردار اور مالک بنے ہوئے ہیں یہ کارل مارکس کی جو تاریخ اٹھی ہوئی ہے آپ کے یہ سارے سرداری نظام ختم ہونے والا ہے مجھے ڈر لگ گیا ہے یہ سارا نظام سرداری فرمایا داری کا ختم ہونے والا ہے وہ مزدوروں کا جو ہے خاتمے سرداری خطبہ سارا جباب دے دے پائے ہوں دس دے پیا مینو کہ ڈر ہوئے بولیا ہوں کھل جائے گی فکیر ہوں فکیران عربی کا مقولہ ہے شانو دیے جیدی گواہی دشمن دین یہ گواہی دشمن ہوں فکیران کی دی گواہی دیکھے پلیس اپنے مشیروں سے کہتا ہے میرے تستے تصرف میں جہانِ رنگ بو ہے میرے تستے تصرف میں جہانِ رنگ بو کیا زمین کیا مہرو اسمان طبق بھی سارے میرے قبضے ابو جی اسی پہلو ہی لکھ گئے سارے زمانے نبی نہیں ویخ بڑا ہی نے کابیا لکھیا دیو بندیاں ساری رو زمین کو شیطان دیکھتا ہے اور شیطان کا یہ علم قرآن و حدیث سے سابت ہے دیوبندی کہتا ہے سید المبیا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیٹھ پیچھے کا پتا نہیں چلتا लिए جی لہٰذا نبی کے لیے ایسا علم ماننا شکا ہے اور شیطان کے لیے ماننا فرض ہے ابلیس پہ آخر میرے دستے اندر ساری خدائی ہے یہ بابا جیٹے جی کہتے ہیں ایسا پہلو لکھ گئے جسان پھر سارے پوچھا کر کے پہلو تیرے یتی مسی ہاتھ رکھا گے گبراہی نہ جی ڈیفینس بنے گا حکومتی خطیف پہلوں تیرے پسند لگ گئے پچھا دار بات ہوگی دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے لہو گیا حوصلہ کرو مدرو میں جدو یورپی کتیاں دا لہو کرما دن بغیر تو ٹھنڈیا نو تا کر چڑیا بغیر ٹھنڈا نہیں میں جب یور پی کھو ماندے لو نو گرم کر کے تما کے جلو تھلے آر پاسے شہبا شٹ پو بلائیں ہر بربادیاں سلا کرو من ہلوڑ یہ مطلب بنے گا لوگ سب کو دیوان ہوتا میں سیاست کے دیش بھا حضر صاحب بولو صاحب پیر صاحب سجا کا نشینا استانیہ فلانا شریف فلانا شریف فلانا شریف حوسلہ کرو پام کلیسا مذہب والے درویش میں سارے کلندرا نچتے پیر دربار گیش جو نادا سمجھتا ہے توڑ کر تو اس تجیب کے جامو سبو کیا تو مطلب متبادل جانا پیالیا نو تو شیشے یعنی مطلب میں دسوی بورپ نے ٹائم دوسرا مطلب جہاں کٹیا ہر بند رکھ کے رولی حضرت بچی میری جمی وی آخ مارا مارا می پہ کیتی کڑی میمو لب گیا ہر ایک روکر مہنگی نانی رو دادی گا روند گوسلہ کرو بلا تازی داڑی مطلب جہاں سمجھ نہیں لگ نہیں میری بڑی پکیل شیشے کا پیال ہے فطرت نے کیا ہے نظام ہے مالدارا مال سکتے دماغ پاگل ہونا میری میرے اثر پا کچھ نہیں ہو کسے ہے خطرہ نہیں تو خطرہ ہے سڑ ہے اگر مجھ پر تر کوئی تو اس کی خاطر میں ہے اب تک شراب اسمت سے گبراتا سوار ہالے بھی آر روی چنگاری پڑے بات پیے پر چنگاری پیے بچار رو دی اپنا اسلام نظام دے اندر بجدی بجی بجتی اج آ سوا پہنچ گئے پر سمت کے اندر پینے ترف دن یا مولا اصا بھی آرمی رکھ کے بیٹھے کم میروں خطرہ ہے سواد آرزوان No, but I'm چل جنا سجنا کچھ بھائی مان شیتان کی گل یاد آتی ہے بنادے رہنا بمب تو پڑھتے رہو قرآن وہ تو بمبوکن گے تھی تھلو قرآن پڑھو ایک کو سانا اس مرترو کٹ دن خلاف آج اللہ مومن کو بھروسہ کا سہارا جانتا ہے اس پہ روشن بات میں ایام ہے جانتا ہے <سؤال> جس جاند ہے میری نہیں جہاں وہ اس حقیقت کو سمجھتا ہے ہمارے سرمایہ داری نظام کے لیے یہ اس کی نظام فتنا نہیں ہے اگر فتنا ہے تو صرف اسلام ہے صرف <سؤال> اس, اس کے خطاب کا ایک حصہ ختم ہوا دوسرا شروع ہوتا ہے حضرت ابلیس انگلش ہوں اگو پڑتا ہے می پک پک اس دا حال بنیا کیا. جانتا ہوں حاملے نہیں. جانتا ہوں قرآن سمت بتھیرے نہیں پر حامل قرآن کوئی نہیں حافظ قرآن بتھیرے نہیں بہت ہیں حامل ہام قرآن حامل قرآن وہی وہ ہوتا ہے جو عمل کر کے مولا علی کی طرح مجسمہ قرآن بن جاتا ہے یہ رات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن حقیقت میں ہے قرآن سامنے تروانا قرآن ناطق ان خارجیوں کے سامنے مولا علی نے فرمایا تھا وہ جو تم نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے وہ خاموش قرآن ہے علی رب ربلا بولنا قرآن اقبال کہتا ہے وہی بلیس کہہ رہے سارے یہ امت جہی لگی فردی ہے سامنے یہاں چلے قرآن بتھیرے نے اٹھا اٹھا سال بال بھی آفت نے پر ہملے ہاں قرآن تے بابا جی کانگڑ بھی نہیں بچے کیوں بابا جی گاڑی اج دے مسلمان نے یہاں دین بھی وہی سرمایہ داری ہے جہاں جب تیار کیتا ہے یہ بھی سارے نام فرما بردار تابے دار چل پیچھو چل پی چل چلانے بنے کھڑے نے جانتا ہوں مشرق کی اندھیری رات میں پیتے تیرہ نے حرم کی آس میں نو پتا ہے سر لوگ بیٹھے نے پیر بیٹھے نے فلا بیٹھے نے پاکستان والے بیٹھے نے یہاں کسی درت واگ چمکدار نہیں جا چان مطلب چلے گئے زندگی دے انقلاب دا پیغام دا دا دے سامنے ہاتھ کر کے وہ کوئی نہیں رہے ہاضر شکارا پر جی جگ میں بنا رہا ہوں جی بنیا کلے اس جگ د تکا دے دس دے پے مینو خطرہ ہے اس زمانے دے حالات لوگ نوی دی شریعت کھل نہ جائے راز شریعت کا معلوم نہ ہو جائے ادھر فقیر دشا چیلیا نو ہاتھ اون کی تے گا جی تیرا وڈیرا کن ہاتھ لائی بیٹھا ہائے ہوئے میں تنوع کی دسا میرے پھرو دوڑ شرابا نہ میرا بوجھ میرا بوجھ میرا فی کرا فکر الحد کا کر پیغمبر کا جو مطلب ہے میںکری سلسلہ چننا بہنا کل جانا بالکل بند کر دون مشیر بادشور شور لگے اوئے میں کنا ہاتھ لا میں پوچھتے ہو زن گشتیاں ناموسے عزت دی حفاظت دی کرتا سچی دوسری عزت, عزت دی گال اخر صاحب نے آر کی حفاظت پردے کی گلے حضرت معلوم ہویا سڈا اقبال جو شرح دس گیاٹ پہ نکلتے جڑی میرے حضرت آڑ کے مشہور میرے حضرت نے اورت کی عزت ایک کام شروع کام میں شروع ہے مردا مرد, آزمان مرد آفری اور مردوں آزمان نبی دا دستور مردہ نو دے میدان حق تے دے دل سے دچانے ذرا آ پتا لگے تو چوہے کے شیر پوری چڑھ چڑھ کے شہیدوں نے کو جی تو بڑا چاہتا ہے لگن سونا سالے جان مار دیتے سارے آسے نہیںجرا گزرے کا کوئی کام نہیں مردہ چل چل رسم ہر تو بعد چلو چلاتا دیکھا ظاہر کر کے میرے جب لگ مرد مرد یہ نہیں جل آ جائے پتہ کی استاد کے فی الحال بڑا ڈر لگتا خدا خدا ہوں تو تھوڑی گل پہ گل کردی نہیں مرد آفری کیوں کہ شریعت آئی تو مرد بنا دی مرد دس بال سڈے نہیں بول گئے چند لوگ نے جنہوں کا موہتاج بننا پہ موہرا ٹپے سارے بندہ کوئی کام کرنا کر سارے شکن جاتے توڑ کے برام دولت رکھنے اجازت دینا پر دولت ناک رکھد ہاں ہر آلوا کو مامو کو مال دولت کا بناتا ہے مالدار <عرح> <سؤال> رب وہد دی امانت تیرے خبردار تالک مالک ترشک کی؟ اسلام آخ گا تر امانت ربانت رونی جو حق کو سارے پورے جدوی مالدار بھی رحمت بن جائے گا رحمت میری گل نہیں آ تیسرا عشق کتاب تجرگ تیسرا دوسرا آخر آن لیا آؤ گیاں اللہ قبضہ جما کے پی جیڑا میرے میرے اس علاقے دی زمین نو آباد کرے جن کرے گا سیر پیڑ بڑھتی خبر توں ڈک نہیں سکنا خبردار خبردار یہ نہ مالک بن کے آکھے جی جگیر جہیا کول نے جنوب مرضی اتنا دیا گئے کتن نو دی اجازت نہیں نہ ابلیس شیتان اے آڈے نظام سرمایہ داری مرد نہیں میرے سونے نبی نے فرمایا من فل فرمایا بنجر زمین جہاں آباد کرے گا <سلام> <سلام> وہ <ھو> اندہ کیا <سلام> کمال <سلام> تو ہو رہا کہ فکر و عمل کا انقلاب <سلام> کیا ہو کہ بادشاہوں <سلام> کی نہیں اللہ کی ہے <سلام> یہ زمین یہ <سلام> عقیدہ <سلام> دے دے سائی سو سو سو ابلش کہہ رہا تھا عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئی تو خوب پہلے نمبر آ کے میری آسان یہ شالا راج شریت کا مومنا کے اگلے یہ سمجھ آ گئی رکھا جی ختم کے دے کے مسلے رکھیا رکھ جی وہبیاں اتنے کدی ملازم لوگر بولے ڈوگر بولی کدی جافر مراٹھی بولے اتنے کدی شریرا مراٹھی کدی پندو شاہ کدی فلانے شاہ کدی پیجڑے شاہ کدی مانگنے شاہ اتنے کبھی کانو شاہ کدی فانو شاہ کبھی خانو شاہ سینے چ بول سیمینار سیمینار ہو رہا ہے مردی میں مزہ لے جا کر جم گٹو عید اور خدا کی کتیا مارتے فقیر دے سینے میں توحید ہوتی ہے اور توحید ہمیشہ جنگل بیابان تو بڑھ کے اسی لیے ہمارا اقبال کہتا ہے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لے کے بنتی ہے بیابام فاروقی و سلمان اور خود سے نہیں نارج نہیں اقبال یہ نہیں کہہ کہا بنتا اشتہار نامتہاراپ کے کروڑا نالیاں لانتی لگی تو مذہبی وہ مشیر ہے مومن ہو جاؤں گا تو بوکا مر جاؤں گا سور سان آگریزوں کے خلاف بولتے تھے چیزوں کرتے چیک بھوکے مارتے کہ نہیں ابلیس حضرت ماری خالا شاہ جس مائے جی بندہ ڈریا ہوتا بندہ جانی ہوگی اس لیے ہو رہی آتے لے کر ہلیا بچایا کتاب رکھو دینا دینا میں نا یار جیت تی مرحبانی مشورہ نہیں مشورہ اسلام پی جیسے گانڈو کی لوڑ ہے ہاں تو پھر کہاں سے کھائیں گے کیا کریں گے فلان یہ میں تو کیا کروں باقی وہ صحیح ہے یہ ایک مشیر لگے بابیور بابے مشیر لگے تیسرا حصہ حضرت صاحب کے کا اور ساتھ ہی توجہ توجہ سٹ ڈراج جگڑی رو رکھا جی تا کر کے میرے پوترا ذرا توجہ کری مذہبی جگڑ والے <سؤال> مولویوں سے کوئی پابندی نہیں نا چیز نے نبی دی شرح در کھولیا میں مرضی کے مطابق پابندی نہیں لگے گی کیوں نہیں لگے گی وہ آدھے یہ رکھو ہے یہی بہتر وہ ٹوکا نہیں پھر میں ٹوٹا بھی نہیں پھرتا وہ پورا ٹوکا چکی پھر فرد میں ٹوٹا بھی نہیں پھرتا ٹوٹے والا گوارا ہی نہیں ٹوکے والا پورا گوارا ٹوپا بھی اصل بھی نال نے نہ چیز کوئی شہید نہیں میں صرف گل کرنا یہ گل اے گل کویے او ملان کا ٹل کو نہیں بابے ماری کڑا ہے پترا میں تب گل آ گئے نبی شرح دارے اقبال کدا ہے کدا ہے دس اقبال مسلمانوں کا ہے اقبال مسلمانوں کا اور مجھے کہنے دیں اقبال مسلمانوں کا ہی ہوتا ہے اتبار کافروں کا ہوتا ہے اقبال بخت نے مرے ہیں یہ کتاب اللہ کی تاویلات میں الجھا رہے آج پروفیسر صاحب قرآن کی آجت کی تفسیر یہ کریں گے آج یہ ہے مطلب پیان کریں گے آج چاہے بولیں گے تو شرح کی گل نہیں کرنی صرف قرآن کدی مانے یہی لے جا کبھی جانا ہے بنا آج اور قرآن میں نئے نئے تفصیلیں ہو رہی ہیں میں لگی جی کھولی جانا نہیں جانا تو جس کی تقبیر ہے تو جس کی تکبیر تکبیر اللہ اکبر تلے سجے اگے پیچھے ہر پاس ہر چل مچ کے لاب آ جے سب جادو ٹوٹ جان خدا ایسے تاریخ روشن نہ رکھو نا مسلے میرے دا کا گیا بلکہ میرا کل میرے کو ایک دوست آیا ہے اشیال کوٹ ایک نو جماعت نکلی بند ان تو پہلو آدم علیہ السلام تو انسانی شروع نہیں نہیں پہلو انسان ہے سنتی ہزار سال پہلو انسان سن اگر آن دے آدم نوز برلا اپ اپنی ماں بنا دتی ماں تو آخر اپنی ماں جو کرا لگا یہ جماعت حکوما کسائی ہزار نے وہ انکل نے اندر مسلمانی سابت کرنے چھوٹی کا زور لوگ ہے صفات, حق اے صفات حق حق سے جدا یا آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فرنند مریم کے صفات ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم امت مرحوم کی ہے کس عدیدے میں نجات کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لا تو منا تم اسے بے گانا رکھو آل میں کردار اسے تاب زندگی میں اس کے سب موہرے ہوں بات یہ مسل میں چھیڑی رکھے آج تاکہ زندگی کی بسا اس کے سارے مہرے میں کیا مطلب دنیا کے اندر زندگی کے معاملات کے اندر یہ ہمیشہ آبادی ہا پیچھے ہی رہی ہے کتنی آگے مواقع رکھا جیسے کس بھی فرا دیا جی وہ آخری کسی رکھو کسی فیصل حیض سے اٹھے حدرت آپ کا پیغام آم جی ہاں جی کسی بھی جماعت میں ہو کسی بھی تنظیم کسی بھی جماعت میں ہو کسی بھی مذہب میں او, او, او روحانی سیکھنے کے لیے ہماری میں بڑھ جا بڑھ جا یہ پورا روحانی بڑھا کے اندروں نہ کٹا کے دیرا کی ہماری ہوٹل کھل رہا ہے تم سے بھی گان رکھو ایک دار سے گوٹیاں ایک دو ہمیشہ پکچر یا میں درخوا سورا پلیز کیا یار میں وہ سجن نے کوئی گھر تھوڑی کی بے وفا جہان ہور چڑی رکھے جنہوں مسلمانوں نے غلامی سبق بڑھائے غلامی دراوی کو نام لا بندے خوشی چ نظام داخل کرو رب کا سب ناجر مار خبردار کے نفا دبردار اسلام آ کے میں رب کے بندو سوا کسی کا حق نہیں ہے مستفا <سؤال> یار کتنے کتنے شہید ہوئے خدا دے بندے آئے سب جو مدینے کے ذکر دا دا اور مکے کے یہ کہ مصطفیٰ کے پیغام کو پاؤں میں رولنے والے ہیں کتنے کھڑے ہیں نا مستفا دینا ہے لانے ابلیس کہہ رہا ہے کافر رہا ہے اقبال ہے اے قربان جاؤں تیری عظمت کو سلام اقبال چلیا رہا رہا پر جس نے راہ چڑھ پہ کمال نہیں کرفا کا جناب نظام کہڑی گل کر سارا گوٹی پا کے کھیل ادھر کھیل مضبوط کر کے اپنا کام کر کے جا رہا بدھوں پتا نہیں لگا اصل وہ متما انسان بھی یار گیا ہے جگل گیا بنا پست دیر نہیں لگی باقی سمجھا لگنی گل ہے بندوبست رہیے ٹھیک پوشی کر رہی رہیے پوشی ٹیسی کروے پوشی سی آخو جان پنجابی اڑ جانے خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام چھوڑ کر کی خاطر یہ جانے بے سب ہے وہی شیر و تفب اس کے حق میں خوب تر اے وہی اے شیر, اے شیر بنا خوب خوب بنا کے سناوی درویش درویشانیاں گلان سناو جڑیا آخر تیرے زیرو میٹر تے تک دے حضرت صاحب جو آخے گا پیرا بچ گا جدھروں گزرے گا تیرے استقبال واسطے راوا سی صاف کر گے گولہ جتنے مرضی لے جا جو مرضی کرو اتارش چھوڑ اتیا آشک مسیت بکری مسیت بکری نیت ہمیشہ یہ چنگی کدی دے چھوڑ کر اوروں کی یہ جہان ہے سمجھنی آئی ہوئے है, है, معلوم ہو شیرو تسرو اس کے حق میں خوب تر جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشا زندگی دا تماشا چھپائی چھپائی زندگی دا, کش مکش زندگی دا نظام دا گزرتا پیا چلا سونے سونے نبی آئے نظر جنگ تا ہوئی کیوں تو میں آخیا میں کلمہ رسول بھی پڑھایا کلما رہی پڑھایا درو سرکار بھی پڑھایا درو یہ بھی پڑھا میرا سوال ہے سرکار جنگ ہو گئی تنگ ہو گئی یہ چکر مکے جنگ ہوئی چکر موکا لا دلے اگ لا ادھر بابے ہوتے کا چکر کی معلوم ہے سور نے وہ کلما نہیں پڑیا وہ کلمتے آخری دو شیر ہیں اگریز کا کرنٹ ان لگا کھڑا تو نہیں ہے منج کا پوچھنے کرٹ لگا جڑیا منجل ہر نفس ڈرتا ہوں اس است کی بیداری سے میں ہر لمحہ ہر نفس ہر نفس ہر نفس ہوں کی بیداری اور جاگنے سے جس کے دین کی حقیقت ہی یہ ہے کہ بھائی ظالموں کا حکومتوں کا احتساب کر کے رہنا ہے ان کو ایسے نہیں چھوڑنا ادھر ادھر تھوڑا سا کرنے لگیں گے تو اٹھ پڑیں گے زبان نال جہاد ہو سکے گا تو زبان کے ساتھ کریں گے اگر تلوار کے ساتھ تلوار کے ساتھ کریں گے ہم بیٹھنے والے نہیں ہم ان کو اپنے حال پر چھوڑنے والے ہیں احتساب ایک بھی پورا رہنا وہی بات حضرت والی حضرت عمر فرماتے ہیں یار پریشان بیٹھا ہوں یار تم میں غلط چلوں تو مجھے کچھ نہ کو اتنا اندھے بن جاؤ میں فکر میں ہوں فرما کمال گل پٹھا رنگیگا چل کے تین سمجھاوا گے نہیں سمجھے گا تو تلوار مار کے پھر لا دیا گے اچھا تو تینوں واڈا سمجھ کے سرنا ہر نفس ڈرتا ہوں اس مت کی بیداری سے حقیقت کی احتساب یہ نہ کہ نکر لگتے تو ہے غیر سیاسی افلان ہے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے کو پھر کتابیں چھاپتے کی تباہ کاریاں حضور غیبت کی تباہ کاریاں لہنگتی پتہ ہی کو نہیں کی سب تبی گھنٹے چینل چلتے چپ سوکھے تو چپ مرو تک تو سانل نہیں سی چلا چاہیے جی زبان سی وہ بھی چوپ رکھو آخری شیر ہے بھائی آخری شیر ہے ابلیس کہہ رہا ہے میں بیٹے تمہیں سبق دے رہا ہوں اس سبق میں ان سب کو مصروف رکھوں وہ کیا ہے کیا ہے MUST RAKKO ZIKRU FIKRU SUBHO GAHI ہم تخت والوں کو نہیں چھڑیں ہم بس اپنے مسلے کو قابو پکڑتے ہیں اسی مزاج میں ان کو پکا کا بس بیٹے, بیٹے, بیٹے, بیٹے پھر کوئی خطرہ بیٹے نہیں ہے اور اگر ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ جس طرح مسلح مستفا کا ہے تخت بھی تو مستفا کا ہے سبحان اللہ مسلح پر بیٹھنے والے کو صحابہ نے تخت پر بٹھایا تھا رسول اللہ نے مسلح کے لیے صدیق اکبر کا انتخاب کیا اور مولا علی نے فرمایا ربینہ رب یابی صلی اللہ علیہ وسلم رب یابی گنا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین فردینہ دنیا نا ہمارے مصطفیٰ نے ان کو ہمارے مسلح دین کے لیے نماز کے لیے پسند کیا تھا ہم انہیں کو اپنے دنیا کے لیے پسند کرتے ہیں سبحان تاکہ پتا چل جائے کہ تخت اور مسلے کا رشتہ کتنا گوڑا ہے کتنا گہرا رشتہ ہے ادھر سے ادھر جائے سمجھ نہیں آئے. لہذا ہونے کرو ان کو نہیں تو اتھر ہو. تو رہس دی سوچ باقی سڈے واسطے ملا آتا ٹھیک یہ میرا مزید مید پیر آدھا مسلح میرا او اندہ تاخت میرا ہمارا کم ہے، او کم ہے، اے وانڈ پی کڑی نا اس لانتی ونڈ نے اس مسلمان قوم پر ہمیشہ کے لیے غلامی کو مسنت کر دیا ہے اور ٹٹو بن کے چتر خان بھی ساتھی ہے رو رو ہر پاسے ویکے گا دون پاسے نہیں ہونا رو سارے یہ تریقے سن اند اندر چل پاؤ جی رونا تو نہ بدلے تو پھر آ گئے آخر بسلان میں اسلام اسلام خطرہ شیتان بچتا ڈر بچتا مردہ نچدہ پا یا اس خطرے عملی عملی توفیقت آمین آمین خطرہ ہو عملی طور تے بن جائیے آمین تاکہ ساڈے بزرگا دیا آرزو ہون نہ ہو